بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا النار الناس وَالْحِجَارَةُ فتقل لِلْكَافِرِينَ صورت البقرہ آیت نمبر چوبیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی اگر تم قرآن کے مثل نہیں لا سکتے جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا تو یہ کھلی نشانی ہے اور اس امر کی واضح دلیل ہوگی کہ میرا رسول سچا ہے اور وہ کتاب قرآن مجید سچی ہے جو میں نے اپنے نبی پر اتاری تمہارا عجز یہ اعتراف ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو قرآن کی اتباع کرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور یہ آگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا فتح اور اللہ تھی وقوت عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدم ہو جاتی ہے مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاغٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ تحریم میں اللہ کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی فرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ النساء کے اندر اِنَّ کُلَّمَا نَغْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عن قریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اور عدت لیل کافرین یعنی جہنم اصلاً کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کوئی مومن اس میں جائے گا تو کسی کفریہ کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہی جائے گا اگرچہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا نیز دلیل ہے کہ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ دونوں اب بھی موجود ہیں احادیث سے جہنم اور جنت کا اس وقت موجود ہونا ثابت ہے اہل سنت اور سلف صالحین کا اور پوری امت کا یہی عقیدہ ہے ان کے وجود کا انکار سری آیا تو احادیث کا انکار ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی تو دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا وہ مسلسل گرتا رہا اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کی اے میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا ہے تو اللہ تعالی نے اسے ایک سردی کے موسم اور ایک گرمی کے موسم میں دو سانس لینے کی اجازت آتا فرمائی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا سترواں حصہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے اللہ اکبر اس قدر سخت میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ جہنم ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی اسی طرح سیدنا جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسوف کے دوران میں جہنم میرے سامنے لائی گئی یہ اس وقت لائی گئی جب تم نے دوران نماز میں مجھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے دیکھا تھا میں اس وقت اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ کہیں مجھے جہنم کی لو نہ لگ جائے اس کی لو نہ لگ جائے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگ نمازِ کسوف کے اندر دکھائی گئی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا ولایاد اللہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو منکروں کو اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کو اللہ کی شریعت اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والوں کو ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارے لیے یہ سخت عذاب موجود ہے جس میں تم ڈالے جاؤ گے ہم اللہ رب العالمین سے دست بستہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں سیدھی راہ پر چلا کر جہنم سے بچا کر اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے وہ ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ